گئی تھیں تو اس کے جواب میں مادوبی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ اس کتاب کے مضامین پیسہ سوم کے آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ فروری مارچ اکتالیس میں چائے ہوئی تھی کہتے ہیں اس کتاب کے مضامین انیس سو انتالیس چالیس میں لکھے گئے تھے جب ہنوب قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی ایلانیہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے جواب میں کیا بات ہے ان ضرورتوں کی طرف سو آج آیا نا چوٹ بولن میں مقصد اس سے یہ تھا کہ مسلمانوں کی قومی تاریخ کو ایک قومی ریاست کی بجائے اسلامی ریاست کے نس گلین کی طرف موڑا جائے اس لیے میں نے یہ کچھ لکھا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ قرارداد پاس ہوئی تھی تو بہرحال اب مصیبت یہ ہے کہ یہ قرآن پھر اسی دیوانے کے نام پڑھتا ہے کہ بات کرے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر وزیر اعظم نے یہ بات وہاں دہرائی تھی اس کے جواب میں یہ کہا گیا جھکلایا گیا نا ان کے پاس تو بڑے ذرائع تھے ان کے پاس اپنے اپنے بڑے ڈپارٹمنٹ تھے میں سمجھتا ہوں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو مارچ فروری اور مارچ اکتالیس میں لکھا جو ہے آپ کہتے ہیں انتالیس چالیس میں لکھا تھا میں نے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ رسالہ ترجمہ ترجمان قرآن فروری مارچ اکتالیس کی اشاعتوں میں کھائے ہوئے تھے اور پھر سیاسی کشمکش حصہ سوم کی اس جلد میں بھی شامل تھے جو بہرحال اگست انیس سو اکتالیس کے بعد کسی وقت چایا ہوئی تھی لیکن اس بیان میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مضامین اس وقت کے ہیں جب ہنوز قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی لیکن مودودی صاحب کے اس کھلے ہوئے جھوٹ کی تردید میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس سلسلے میں خود ماودی صاحب کا بیان ملازا فرمائیے جو روز نامہ لوائے وقت کی عشایت بابت چودہ اگست چھہتر میں شائع ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ پاکستان کی تاریخ اس تاریخ کے آغاز ہی سے عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی تمناؤں کا مرکز پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگا جس میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا اور اسلامی تعزیر زندہ کی جائے گی اسی لیے ان کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آگے سنیے مسلم لیگ کے لیڈر بھی اپنی تقریروں میں یہی خیال ظاہر کر رہے تھے جی وہ آپ نے سن لیا کہ مسلمان لیڈروں کے قاعدے لے کر نیچے کسی, کسی لیڈر نے کسی تقریر میں آٹک نہیں یہ کہا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مسلم لیگ کے لیڈر بھی اپنی تقریروں میں یہی خیال ظاہر کر رہے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ وہاں کہا ہے نا کہ قائد اعظم سے لے کر نیچے تک کسی نے نہیں کہا پہلے تو یہ کہا کہ مسلم لیگ کے لیڈر بھی اپنی تقریروں میں یہی کہہ رہے تھے اور سب سے بڑھ کر خود قائد اعظم مرحوم و مغفور نے مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ پاکستان کا دستور قرآنی ہوگا لوج کوئی پوچھن والا ہی نہیں کون کون ڈفرینٹ ہو چکی ہے زیزہ نے وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے ان چیزوں کے اوپر پت... <تصفيق> جائی... جی دی... جی بہن ہاں ہاں اذہ ہے جا ها... आ, محمد علی جی مہینہ ہاں پاکستان رہیں گے پاکستان میں نے کیا ٹھیک کہا ہے یہ نظمیں زمان میاں کی پہلی نظم جو ہے ملت کا پاس کا ہے محمد علی کی نظم کو پڑھ کے دیکھیے کیا اور یہ پھر اس کے بعد جو نظم تھی یہ بھی ان کی میاں صاحب مرحوم کی نظم ہوتا ہے اور ان نظموں کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں تقریریں تو زمان میں کہہ رہا ہوں خود قائد اعظم کا جو خطبہ ہے اس انیس سو چالیس کی کی قرارداد پاس کرنے کے نمبر خطبہ وہ خطبہ چھپا ہوا موجود ہے عزیزانِ من چالیس میں وہ چھپا ہے اکتالیس میں لکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم اور کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا اور بٹوں کے سوال کے جواب میں میں وقت نے کہا ہے یہ بات کہی تھی انیس سو ستر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے جو میں نے یہ لکھا تھا اور اس کے بعد انیس سو چھتر میں خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے شروع میں ہی یہ چیز کہہ دی گئی تھی مسلم لیگ کے لیڈروں کی تقریروں میں یہ بات تھی خود قائد اعظم نے مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ پاکستان کا دستور قرآنی ہوگا چیزوں نے مان سوچیے تو صحیح کہ کی کیا صاحب بھائی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہ ایک طرف ان کے یہ الفاظ رکھیے سامنے اور دوسری طرف وہ الفاظ کہ لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری متمح نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے اور ان دونوں بیانات کی روشنی میں ان کے کیریکٹر کے متعلق آپ کو بھی اندازہ سنبھا دیجیے ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی یہیں تک نہیں انہوں نے اپنے اس خط میں جس کے ساتھ ان کا یہ مذکورہ صدر بیان چودہ اگست انیس سو چھتر میں شائع ہوا تھا یہ کہا اسی بیان میں کہ قائد اعظم کے متعلق مجھے کبھی یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے معاملے میں مخلص نہیں تھے کبھی یہ شبہ نہیں ہوا بابا وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کیا بات ہوئی کہنے لگے وہ کوئی اور بولتا تھا وہ میری زبان سمجھو ہاں وہ کوئی اور بولتا تھا مجھے کبھی شبہ نہیں نے مان یہ چیزیں اس تناظر میں اور اس انداز سے کبھی آپ کے سامنے آئی یہ ہے تاریخ پاکستان یہ ہے اس گہری سازش کی تاریخ ابھی تو سنیے ابھی تو ابتدا ہے اس کا ہے. ہوتا ہے کیا ہے اس کے ساتھ ہی تاریخ کے زمانے میں ان کا یہ ارشاد کے قائد لیگے لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے لوگ تک ایک بھی ایسا نہیں ایک بھی ہے جس نے اپنی کسی تقریر میں یہ بات کہیے تھا سوال آیا نا فروری مارچ اکتالیس میں کیا ہاں ہاں ہاں میں نے ارض کیا ہے کہ بہرحال میں نے کچھ کفارہ ادا کیا تھا انہوں نے جب یہ شروع کیا ہندوستان میں کسی نے اس زمانے میں بھی بھانپا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے حتیٰ کہ چودھری خلیق الزمان صاحب کا اسی سال کے شروع میں ایک بڑا مبسوط مضمون چھایا ہوا ہے کراچی کی ایک اخبار ہے صداقت اس میں غالباً انیس قسطوں میں چودھری خلیق الزمان کا مسلم لیگ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تو ہے اس مضمون کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب میں مجھے یہ کتاب دی اور اس میں مودودی صاحب کے یہ اقباسات تھے یہ باتیں درج تھی جو پاکستان کے بڑی اخلاف تھی وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ شخص یہ کچھ لکھ رہا ہے یعنی پاکستان کا چوٹی کا لیڈر تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوئی سوچیے آپ وہ اس لیے کہ یہ لوگ تو اس قدر اس اس مخالفت کے مدافعت میں اس قدر جذب اور گہرے تھے تو اس قسم کی چیزوں کو فرصت ہی نہیں تھی ان کی اور نہ وہ ان کی ایسی اہمیت دیتے تھے لیکن ہم تو اہمیت دیتے تھے ہم تو لیڈر نہیں تھے ہم تو عوام میں سے تھے, تھے ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا روز انہی تھڑوں کے اوپر تھا اور انہی مجلسوں میں تھا ہم وہاں سنتے تھے کہ عوام کے اندر کس قدر غصبہ انگیزیاں کی جاتی ہیں اور میں نے جیسا عرض کیا کہ اس زمانے میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا عزیزہ نے مان میں یہی عرض کروں گا کہ خدا کے ہاں شاید میرا یہ کتارا قبول ہو جائے دسمبر انگالی نے میں نے اس شخص کو لمکارا اور میں نے یہ کہا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے یہ یہاں کی جا رہی ہے کیا کہہ رہے ہو تم یہ کچھ اس وقت سے میں نے یہ چیز شروع کی رہی تھی اس کے خلاف اس وقت ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھائی ایک خطہ زمین تو مل جانے جہاں آزاد حکومت قائم ہوئی خطہ زمین مل جائے گا تو ہم آپ کو سی پہ اٹھا کے لے جائیں گے کہ بھائی اسلامی مملکت اس میں قائم کر دو وہ خطہ زمینی نہیں ملے گا تو یہ تمہاری اسلامی حکومت کو مملکت کہاں قائم کرو گے تم کہتے ہیں بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں بعض ہوتی کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ترجیح کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی مگر میں نے تاریخ سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک موجدہ سمجھوں گا اور اب یہاں آ کے تین سال سے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اسے اسلامی مملکت بنایا جائے جسے وہ کہتے ہیں کہ میں ناممکن سمجھتا ہوں منتیں کرتے تھے ہم بابا کہ خدا کے لیے ستائے زمین لینے دو مسجد بنانی ہے ہم نے ہم مندر نہیں بنائے گئے ہم ہٹ جائیں گے آپ بنا لیجیے کہتا نا ممکن ہے یہ دوسرے مقام پر انہوں نے کہا کہ نہ ہندو سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہ انگریز سے چلیے سر کر سکتے نہ ہندو سے ہمارا کوئی قومی جھگڑا ہے نہ انگریز سے وطنیت کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہے وطنیت کی بنیاد نہ ان ریاستوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہے جہاں نام نہاد مسلمان خدا بنے بیٹھے ہندو یہ بھی کہتا تھا کہ اگر ماں پاکستان قائم ہو گیا تو جو مسلمان سلطنتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط قائم ہو جائیں گے وہ پانی اسلامزم جو نوال الدین افغانی کا تصور تھا اقبال کا تصور تھا ایک ہیں سارے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب بہد کاش گھر وہ تو اینیا کہا گیا تھا نا وہ یہ کہتا تھا یہ کہتے تھے کہ بالکل نہ گھبراؤ نہ ان ریاستوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہے جہاں نام نہاد مسلمان خدا بنے بیٹھے ہیں نہ اقلیت کے تحفظ کی ہمیں ضرورت ہے ناسریت کی بنیاد پر قومی حکومت مطلوب ہے مطلوب ہی نہیں ہمارے سامنے تو ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی کے معقوم نہ ہو سکے وہ کہاں باہر مقصد دیکھا نا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے. ہر شخص اس وریم میں آ جائے گا کہ بات تو بڑی ٹھیک چاہیے سر یہ, یہ جھگڑے سارے سیاسی ہیں اللہ کے معقوم ہونا چاہیے خدا میں لٹکتا جی اس کے لیے وہ فرماتے تھے سنیے اسلام کو ایک گوشے میں سمٹا دینے کی بجائے صحیح اسلامی خدمت یہ ہے کہ سارے ہندوستان کو دارال اسلام بنا دیا جائے سیدھی بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شہر مسلمانوں کے نازک ترین جذبات کو دل فری مقدس الفاظ کے ذریعے مشتعل کر کے انہیں مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جانے کے لیے کس کس انداز سے ور رہے تھے وہ فرماتے تھے کہ آج جو لوگ اسلام کے تحفظ کی بس یہی ایک صورت دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمانوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر چند گوشے عافیتیں پہنچا دیا جائے افسوس کہ وہ اسلام کے ان امکانات سے نہ واقف تھا الگ گوشے کے متعلق یہ کہا جا وہ واقف ہی نہیں اسلام ہاں یہ کچھ تھا جو اس زمانے میں عوام میں پھیلایا جا رہا یہ جب آپ آئے ہیں حیدرآباد درخن سے تو میں نے ارض کیا تھا انہوں نے خود لکھا تھا کہ ان کی مالی حالت کتنی کمزور ہے ممکن ہے آج اس سے انکار کریں میں نہیں کہہ سکتا مجھے یہ جی لکھا تھا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں دو کیلے اور ایک گلاس پانی کا گزارا کرتا ہوں اور یہ جو اس کے بعد یہ پاکستان کے خلاف یہ جو کچھ پھیلایا جا رہا تھا سارے ملک کے اندر یہ پھیلایا جا رہا تھا اور پھیلانے کے لیے تو بڑی روپئے کی ضرورت ہوتی ہے بنگانے مال ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ دو کیلے سونے اور جواہرات کے تھے یا کس چیز کے تھے یہ سارے ہندوستان میں پھیلایا جا رہا تھا ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سر تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا وہ تو مادوری صاحب نے پیش کیا تھا۔ نظریہ پاکستان انہوں نے دیا تھا تقسیم ہند کا فارمولہ انہوں نے دیا تھا دو قومی نظریہ انہوں نے دیا تھا معذہ بد بچا گئے نہیں تو انہوں نے کہنا تھا کائنات میں کائنات کو وجود میں بھی یہی لائے تھے سر تقسیم کا وہ نظریہ کیا تھا اس زمانے میں مختلف طرف جب یہ پاکستان کی طرف سے مطالبہ متعین ہو گیا کہ یہ ایک خطہ زمین جس کے اندر ہم اپنی آزاد سور اسٹیٹ کائم کریں گے کوئی دخل نہیں ہوگا ہندو کا ہندوؤں کی طرف سے سن پینتیس کے ایکٹ کے تابع بار بار یہ کوشش ہو رہی تھی کہ یہاں ایک فیڈریشن کی انداز کی حکومت قائم کر دی جائے جیسے صوبوں کو دیتے ہیں نا آزادی اور مرکز ایک ہوتا ہے اور اس مرکز کے اندر بڑے بڑے اہم سارے یہ سبجیکٹ اس کے اندر ہوتے ہیں صوبوں کو کچھ آزادی دی جاتی ہے یہ فیڈریشن ہوتا ہے ہندوؤں کا یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا انگریز بھی اس پہ زور دے رہا تھا کیبنیٹ مشن کا بھی یہ زور دیا جا رہا تھا کہ جہاں ہم فیڈریشن قائم کر دیتے ہیں مسلمانوں کے جو اکثریت کے صوبے ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے صرف ایک مرکز ایسا ہوگا قائد اعظم نے اس کی اس شدت سے مخالفت کی کہ اس کے لیے جب وہ گالبند آڈل تھا جس نے وہ بلایا تھا ان کو اس مقصد کے لیے اور انہوں اس نے یہ بات کے ہی اس سے تو وہ اس کا کچھ جواب دیے بغیر اٹھ کے یعنی یہ انفارچونیٹ تھی قائد اعظم سے یہ توقع نہیں تھے ان کو اس کا غصہ اتنا تھا کہ اٹھ کے چلے گئے بغیر چھلام کیے ہوئے اٹھ کے چلے گئے دروازہ کھولا اور اس کے بعد وہ ویول خود آیا کہنے کے لیے کہ میں آپ کو بہر حال گڈ بائی تو کہوں یار کہنے لگے کہ تم مجھے اس وقت گڈبائی کہتے ہو فروڑنے آئے ہو میں ساری عمر کو رہنم نہیں دیکھوں گا تم مجھے مسلمان نمک کے مطالبے کے مرکزہ کر رہے ہو یہ تھا یہ تھی وہ سکیم اور لوگوں نے بھی تھی انہوں نے یہ سکیم پیش کر کہ ٹھیک اس سے بھی آگے بڑھ کے جانے لگے آج اگھی رہنا چاہتا ہے مسلمان کانفیڈریشی کر دیجیے مسلمان کے ساتھ وہ جو تقسیم کے بعد پاکستان بننے کے بعد بیس دفعہ وہاں سے یہ آ چکی ہے آپ کے یہاں سے ہندوستان سے یہ سکیم یہ کانفیڈریشن ہی دونوں کے اندر کام ان کی جو سکیم تھی یہ ان کی یہ جو سیاسی کشم کش دل گوم ہے اس کے اندر یہ ان کی اسکیمیں دونوں موجود ہیں بلکہ تین کہ فیڈریشن بنا لیجئے کنفیڈریشن بنا لیجئے جدا گانا آزاد میں منت نہ قائم کیجیے آپ خدا کے لئے یہ اسلامی نہیں ہے یہ اسلامی ہے ہندوؤں کے ساتھ کنفیڈریشن بنانا یہ تھی وہ اسکیم عزیزان مان میں اس وقت تک عزیزان مان وہاں تک آیا ہوں جہاں ابھی یہ یوسف ڈے وہاں سے بظاہر جماعت اسلامی وجود میں نہیں آئی یہ اگست 1941 میں وجود میں آئی یہ اس سے پہلے یہ اس انداز سے یہ کچھ کر رہے تھے اس کے بعد یہی مخالفت جو تھی پھر ایک اجتماعی حیثیت سے شروع ہوئی جماعت اسلامی کے بھرنے کے بعد 1947 تک کیا کیا کچھ کیا انہوں نے اس کے خلاف یہ چیز سینتالیس تک آئے گی اس کے بعد یہ جہاں آئے اس پچیس تیس سال کے عرصے میں انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ یہ مملکت اسلامی نہ بننے پائے تجب ہوگا نا کو جو اقامت دین کا دائی ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ مملکت اسلامی نہ کہیں بننے پائے ہو نہ جائے آج کا اشرے پیغمبر کے کہیں کیا کیا انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ صاحب صدر بھی فرما رہے ہیں کہ تین گھنٹے ہو گئے مجھے اپنا تو پتہ نہیں آپ ضرور تھک گئے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پہلی نشست کو اس مقام پہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد داستان کا اگلا حصہ جو ہے آج شام کی نشست میں چھ بجے ہم شروع کریں گے اور اسے میں انیس سو چھتر تک پہنچاؤں گا انیس سو اکتالیس سے لے کر عزیز علمان جو کچھ میں نے کہا ہے ٹھنڈے دل کو سُنیے ایک لفظ اس میں غلط اپنی طرف سے نہیں سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں جو چیلنج کرے اسے کہیے میں کتاب دکھا دوں گا رسالے دکھا دوں گا اور شاید کہیں اور نہ ملے آپ کو ان چیزوں کو عزیز رحمان عزیزا نحمان آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب طلوع اسلام کو اور کوئی مضوع ہی نہیں سوچتا برویز صاحب بھی یہ دیکھیے صاحب انہی کی مخالفت میں آپ سوچیے تو صحیح کہ کوئی اور خطرہ اس قسم کا ہے بھی پاکستان میں اور آپ دیکھیں گے اب کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کو ان کی طرف سے یہ شام کی نشست میں ہوگا اجازت ہے والی وحیم صدر محترم و ابیوان قدر سلام و رحمت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کنوینسنگ کے اجلاس کی یہ نشست صبح کی نشست کے تسلسل میں منعقد کی جا رہی ہے کتاب میرا وہی ہے جس کا پہلا حصہ میں صبح پیش کر چکا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ داستان بڑی تفصیل طلب طویل ہے اس لیے میں اسے دو نشستوں میں پورا کر سکوں گا پہلی نشست کا حصہ ہے اول آپ صبح سن چکے تھے باستا اگلا حصہ اس کی کڑی وہیں سے شروع کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد کہ میں اگلی کڑی کا کہوں صبح کی نجیت میں ایک ایسی بات کام آئی جس کی میں وباہ ضروری کرنا چاہوں تاکہ نہ ہو میں نے کہا تھا کہ جنوری سو انتر میں مسٹر گھٹا نے کراچی میں بار ایسوسن کے جلسے میں یہ کہا تھا تو موبی صاحب نے قائد اعظم کی شام میں اس کا کے ساتھ میں کی پاکستان کی تاریخ کی اس قدر مخالفت کی تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ یہ چیزیں میں نے انتالیس چالیس میں چاہیے جب پاکستان کا ریجولیشن پاس نہیں کیا تھا میں نے اس کے بعد درج کیا تھا کہ یہ بالکل شریف کھلا ہوا دھوپ ہے یہ ساری باتیں انہوں نے فروری مارچ انیس سو اکتالیس کو اپنے پرچے میں شاید کی تھی اور اس کے ساتھ میں نے یہ مختصر الفاظ میں کہا تھا کہ اس کی تربیت کہیں سے بھی نہ ہوئی حالانکہ اس کے بٹوں کے وزیر اعظم ان کے پاس تو ان کے آفیشل ریکارڈ میں بہت سا میٹیر موجود ہونا چاہیے جو یہ بتایا کہ یہ کب لکھا گیا تھا انہوں نے کب یہ کچھ کہا تھا لیکن وہاں سے بھی کوئی تربیب نہ ہوئی انیس سو ستر میں थे। بھٹو तो اعظم نہیں تھے وہ تو بعد میں وزیر मुझे ہوئے اتنا سا فکرہ مجھے اس میں ایڈ کرنا چاہیے کہ یہ اس زمانے میں بھی کسی طرف سے اس کی نہیں ہوئی کے بعد میں مسٹر بھٹو یا وزیر اعظم بھی ہو گئے اور ان کے پاس آفیشیل ریکارڈ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے تھیں کیونکہ پریس کے قانون کے مطابق ہر وہ شاید کہیں بھی چھپے اس کی کتنی ہی کاپیاں سرکاری ریکارڈ میں جمع کرانی پڑتی ہیں تو ان کے یہ رسائل جو تھے جن میں یہ باتیں اکتالیس فروری اکتالیس اور مارچ اکتالیس میں شائع ہوئی تھی یہ تو ان کے ریکارڈ میں موجود ہونی چاہیے تھی ان کے ہاں سے بھی کسی نے اتنی تکلیف گوایا نہیں کی کہ اس ریکارڈ کو دیکھ کے یہ بتا دے کہ یہ بات انہوں نے بالکل غلط چاہی تھی تو اتنی سی تصحیح ضروری تھی کہ جنوری انیس سو ستر میں وہ وزیر اعظم نہیں تھے بعد میں وزیر اعظم بنے تھے اور اس کے بعد میں پھر اب اس سلسلہ کو کرتا ہوں میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس وقت تک مودودی صاحب انفرادی طور پر دارالاسلام میں بیٹھے ہوئے یا اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کے وہ لاہور آ گئے اور میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ دارالاسلام سے انہیں کس طرح سے نکالنا پڑا تھا ہم لوگوں کو آ کر کیا کچھ وہاں کیا تھا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعت تشکیل کی ابھی تک جماعت اسلامی وجود میں نہیں آئی تھی یہ اگست انیس سو اکتالیس کی بات ہے اس جماعت کی تشکیل سے پہلے انہوں نے یہ کہا اور آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ کے متعلق تو یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ نہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے نہ اسلام ان کا نقب الین ہے نہ اسلام کوئی مقصد ہے ان کے پیش نظر اور اس کے بعد انہوں نے کہا جیسے پہلے کہا تھا نا کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں نہیں ہے ہم ہی مسلمان ہیں اب یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں اسلام کے نام سے کام کر رہی ہیں اگر پھر واقع اسلام کے معیار پر ان کے نظریات مقاصد اور کارناموں کو پرکھا جائے تو سب کی سب جن سے کاصد نکلیں گی جتنی جماعتیں اسلام کے نام پہ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں سب جن سے کاصب سارے مسلمان وہاں کے پیدائشی مسلمان وہاں کی لیگ غیر اسلامی مقاصد کو لیے ہوئے اس کی قیادت جو ہے بڑے سے بڑے قائد قائدیاتوں سے لے کر نیچے تک کسی کی ذہنیت میں خرد بین لگا کر دیکھنے سے بھی اسلام کی کوئی چیڑ نظر نہیں آئے گی اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ جتنی جنعتیں وہاں اسلام کے نام پہ کر, کام کر رہی ہیں ان کے نظریات مقاصد اور کارناموں کو پرکھا جائے تو سب کی سب جن سے قاصد نکلیں گی خا مغربی تعلیم و تربیت پائے ہوئے سیاسی لیڈر ہوں یا علماء دین اور مفتیان شرع مبین دونوں طرف دونوں قسم کے رہنما اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہیں دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریخیوں میں بھٹک رہے ہیں انسانیت کو اس دردناک انجام سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایک صالح نظریہ اور صالح جماعت کا برسرکار آنا ہے اس کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ یہاں صحیح نظریہ موجود ہے رہے صحیح نظریے کے ساتھ ایک سال جماعت کی بھی ضرورت ہے تو بائی پروسیس آف ایلیمنیشن جسے کہتے ہیں تو وہ سارے مسلمان بھی پیدائشی ختم قیادت بھی ختم یہ ساری کی ساری وہاں کی جتنی بھی مختلف جماعتیں کام, کام, کام کر رہی ہیں اسلام کے نام سے وہ بھی ساری غیر اسلامی یہ حقیقی مسلمان اب وہ ایک سال ہے جماعت کی تشکیل کر رہے ہیں چنانچہ اس جماعت کو انہوں نے اگست انیس سو اکتالیس میں متشکل کر لی اس جماعت کی روئات چھپی ہوئی موجود اس کے متعلق کہا گیا کہ اس جماعت میں کوئی شخص اس مفروضے پر شامل نہیں کر دیا جائے گا کہ جب وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام مسلمانوں کا سا ہے تو ضرور مسلمان ہوگا اس مفروضے پر اسے اس جماعت میں شامل نہیں کیا جائے گا جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے بعد کلمہ شہادت کہنے کی ضرورت کرے صرف وہی اس جماعت میں داخل ہو سکتا ہے خواہ وہ نسلم غیر مسلم ہو اور ابتدا ان یہ شہادت ادا کرے یا پیدائشی مسلمان ہو اور اب پورے فیم و شعور کے ساتھ اپنے سابق ایمان کی تجدید کرے چنانچہ اس کی روح میں یہ کہا گیا کہ پھر لوگوں نے جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے ایک ایک آئے یعنی یہ تو بیٹھے تھے حقیقی مسلمان اور باقی مسلمان خواہ وہ پیدائشی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں اور پہلی دفعہ اسلام لانا چاہیں دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں ان کے یہاں آ کر تجدید بیت یا, یا تجدید اسلام یا تجدید اسلام ایمان کریں <تصفح> <تصفح> اور اس طرح سے وہ پہلی جماعت جو تھی اگست انیس سو اکتالیس میں وجود میں آئی جس کا نام یہ جماعت اسلامی <تصفح> آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچ लीजिए کہ وہ جو میں نے پہلا حصہ اول اور گوم کہا تھا کہ اس زمانے میں وہ مسلم لیگ تحریک پاکستان دو قومی نظریہ نظریہ اقبال ان سب کی تائید میں مضامین لکھتے چلے آ رہے تھے مسلم لیگ موجود تھی اس زمانے میں انہوں نے لکھا اور لوگ اس زمانے میں اور جماعتیں یہاں کچھ بنا رہے تھے پارٹیاں بنا رہے تھے کہا کہ مسلمان قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت ہے اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنانا اور مسلمان اور مسلمان کے درمیان کسی وردی یا ظاہری علامت یا کسی خاص نام یا کسی خاص مسلک سے ہر کو امتیاز پیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کے اندر جماعتوں اور فرقوں کی اصلیتیں پیدا کرنا یہ دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ ان کو اور کمزور کرنا ہے یہ تنظیم نہیں تفرقہ کا پردازی اور گروہ بندی ہے یہ پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اپنی جماعت کی تشکیل کی جا رہی ہے بناتے اس جماعت نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھ لیا اور خود مادوی صاحب اس کے امیر بن گئے اور اس کے بعد امیر بننے کے بعد وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا وہ موجود ہے ان کے ہاں کہ جب کسی شخص کو امیر چن لیا جائے تو پھر اس امیر کی عطائب خدا اور رسول کی عطایت کے بمندلہ ہو جاتی ہے چلیے صاحب یہاں پہنچ گئی اور اس کے بعد مادودی صاحب نے تاریخ پاکستان کی مخالفت اجتماعی طور پر شروع کر دی یہ مخالفت بڑے وسیع پیمانے پر شروع کی گئی یوں تاریخ پاکستان قوت پکڑ دی گئی ان کی طرف سے اس کی مخالفت بھی شدت اختیار کرتی گئی گئی اب ایک مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے امان عزیز عزیزا ایمان جو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں نازک تری اہم ترین مرحلہ تھا ہمارے لیے اور وہ تھے انیس سو پینتالیس چھیالیس کے انتخابات قائد اعظم اپنے اس دعوے پر ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلم لیگ مسلمان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پاکستان کا مطالبہ اس جماعت کا متفقہ مطالبہ انگریز اور ہندو نے ایک اسکیم مرتب کی اور قائد اعظم سے کہا کہ ہم ملک میں الیکشن کراتے ہیں بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کا دعوی نمائندگی صحیح ہے یا غلط اگر الیکشن نے ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ واقعی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو اس کے مطالبے کو درخور اعتنا سمجھ لیا جائے گا اگر الیکشن کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ انہیں سے کشت ہو گئی ہے تو پھر ہم مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے مطالبہ کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا جائے گا آپ نے غور فرمایا کتنا نازک تھا یہ مرحلہ کتنا اہم تھا یہ مرحلہ یعنی اس ایک فیصلے پر مسلمان قوم کی مسلمانہ نے ہند کی کہ مستقبل کا دار و مدار اور انحصار اس ایک فیصلے پہ ہو گیا بڑی گہری اسکیم تھی یہ ہندو کی انگریز کی اور اس کے لیے انہوں نے مستفیقہ طور پر مل کر سارے ہندوستان کے اندر اس قسم کا جال پھیلایا مخالفت کا کہ اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ کو کامیابی نہ ہو سن چتیس میں جو پہلے الیکشن ہوئے تھے اس وقت مسلمان, مسلم لیگ کا جو سمجھے وجود ہی نہیں تھا اور وہاں مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی اس الیکشن کے اندر اور قریب دس سال کے بعد انہوں نے ہندو اور انگریز نے پھر وہی اسکیم ناس اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے اس, کی اس کا پروپیگنڈا پوری چھوڑوں مت سے کر دیا تو مسلم لیگ کو الیکشنوں میں شکست ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ تمہارا کوئی دعوی ہم سننے کو تیار نہیں کیونکہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کا دعوی نہیں ہے میں یہ پس منظور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ آپ حضرات کے سامنے کہ کسی کے سامنے بھی نہیں ہے کہ وہاں ہو گیا رہے تھا بڑا نازک گمانا تھا اور عزیزہ نے من کیونکہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ مجھے تو سر سے بار یادی حاصل تھا کا ان کی رفاقت میں ان کی رفاقت نہیں کہوں گا وہ تو بہت اونچے تھے مجھے کہاں دعوا ان کے رسید کھونے کا ان کے ویرے لبا ان کے علم کے نیچے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا تھا وہ کبھی گھبرائے نہیں تھے بڑے پختہ عزم کے انسان تھے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو الیکشن کا زمانہ آ رہا تھا اس میں گھبراہٹ کو میں نہیں کہوں گا تردد انہیں بھی ضرور تھا چنانچہ ان کی صحت اس زمانے میں بڑی خراب تھی تھا لیکن اس خرابی صحت کے باوجود انہوں نے سارے ملک کا دورہ خود کیا دن رات ایک کر دیا انہوں نے اس میں اور ایک ایک جگہ مسلمانوں کو اکٹھے کر کے یہ کہتے رہے کہ سنیے یہ جو ہم نے مطالبہ پیش کیا ہے اس مطالبہ کے محرک جذبات کیا ہیں انہوں نے چوبیس نومبر انیس سو پینتالیس کو فرنٹیر مسلم لیگ کانفرنس پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مذہب ہمارا کلچر اور اسلام کے نظریات حیات آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے محرکات ہیں یہ جو میں جو کچھ کر رہا ہوں ایک الگ مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا اسلام کے محر... نظریہ حیات ہماری آزادی حاصل کرنے کے محرکات انہوں نے فرنٹیر مسلم اسٹوڈنٹس کے نام اپنے پیغام محرقہ 18 جون 1945 میں کہا کہ پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں اس کا مفہوم اس مسلم آئیڈیالوجی پہ محفوظ کرنا ہے جو ایک بیش مہا متا کی صورت میں ہمیں ورثہ میں ملی ہے قائد اعظم اور تمام مسلم لیگی رہنما ملک بھر میں ان انتخابات کی اہمیت کا اس طرح چرچا کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے اور آگے سنیے کہ انہوں نے 23 مارچ 1945 کو پاکستان ڈے کی تقریب پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ یاد رکھو اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے بلکہ اس برے صغیر میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا یہ تھی اہمیت اس الیکشن کی قائد اعظم مسلم لیگ اور یہ لوگ ملک بھر میں یہ کچھ کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ مودودی صاحب اس دوران میں کس جہاد عظیم میں مصروف تھے وہ سارے ملک میں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جو اسمبلیاں یا پارلیمنٹ موجودہ زمانے کے جمہوری اصول پر مبنی ہے ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے جب ان سے کہا جاتا کہ بابا معاملہ مطا... ایسا آ پڑا ہے کہ چند ووٹوں کے عوض مسلمانوں کو ایک مملکت حاصل ہو رہی ہے تو وہ جواب میں کہتے یہ لکھا ہوا ہے ان جواب میں انہوں نے کہا کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن صاف صاف ذہن نشین کر لیجیے اچھا جی پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو بہرحال ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارہ کرنے جن پر ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے نزدیک ان اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام ہے ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے حرام ہے عزیزہ نے مان پوچھیے نہیں کہ اس وقت ہم تو خدام تھے ان کے خود قائد اعظم اور امیدی لیڈر یہ <تصفح> مقابلے میں یہ پروپیڈنڈا پوری شردمت سے ہو رہا تھا میں کہتا ہوں انگریز اور ہندو مل کر بھی یہ کچھ کہہ سکتا ہے مسلمان سے جب حلال اور حرام کی بات کہہ دی جائے مسلمان کو اور عوام کو یہ کہا جائے کہ ان الیکشنوں کے اندر ووٹ دینا بھی حرام ہے ابروئے شریعت آپ پوچھئے اس کا اثر کتنا دور رش ہوگا کسی نیشنلسٹ عالم نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی کسی کانگریسی مسلمان نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی ہندو اور انگریز تو یہ بات یہاں تک کہہ ہی نہیں سکتا تھا یہ شخص تھا جو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ابرو اسلام ان میں ووٹ دینا بھی حرام ان میں کینڈیڈیٹ مانگ کے کھڑا ہونا بھی حرام حرام عزیزہ نے مانو تو یوں کہیے کہ اس قوم کی خوش تھی کہ اس نے مادودی صاحب کے ان فتو کا کچھ اثر نہ دیا ورنہ اگر وہ ان الیکشنوں میں بطور امیدوار کھڑے ہونے اور ووٹ دینے کو شرم حرام سمجھ لیتے اور اس طرح مسلم لیگ شکست کھا جاتی تو سوچئے کہ مسلمانوں کا حشر کیا ہوگا للہ الحمد کہ لیگ کو فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی بعض جگہ سو فیصد نشستیں حاصل کر دی تھی لیگ نے اور صرف اس الیکشن کے فیصلے جو تھے اس نے روخ موڑ دیا ہندوستان کی سیاست کا اور انگریز کو ہتھیار رکھ دینے پڑے اور کہہ دینا پڑا کہ صحیح ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ پاکستان کا مطالبہ ہے اور ہندو سے کہا کہ اب ملک کو تقسیم کرنا ہی پڑے گا عزیزان تاریخ پاکستان کی یہ تاریخ آپ کے سامنے آنی چاہیے اس نازک وقت میں میں پھر دوہراؤں کہ یہ شخص جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ان کے نظریات میں ان کے خیالات میں خورد بین لگا کر بھی اسلام کی چینٹ نہیں نظر آئے گی وہ تو یہ کہہ رہا تھا قائد عالم کے الفاظ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آنکھوں میں آنسوں میں دک بتاائے ہوئے بھی الفاظ کہے تھے کہ یاد رکھو اگر اس جد بہد میں ہم ناکام رہ گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے بلکہ اس برے صغیر میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ اور یہ شخص وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ان الیکشنوں کا ان انتخاب کی اہمیت جو کچھ بھی ہو ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو بہرحال ہم اپنے اصولوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہم ان کو حرام کہیں گے اور حرام ہی کہنے کے بعد مسلمانوں کو تلقین کریں گے جن کی ان کے اندر قتل حصہ نہ لیں کام اہم مرحلہ نہیں تھا ہم تو ویزا نے اس کے بعد اس تصور سے کاپ اٹھتے تھے کہ اگر یہ اثر کر جاتے عوام پہ کہیں اس قسم کے ان کے یہ خط تو کیا حشر ہوتا ہمارا ہندوستان کے اندر باہر انتالیس ہاں؟ 46 کے الیکشن میں فقید المثال کا کامیابی حاصل ہوئی مسلم لیگ سے اور یہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فروری انیس سو سینتالیس میں یہ پینتالیس سو چھیالیس کے چھیالیس کے انڈ میں یہ ہوئے تھے الیکشن فروری سو, فروری انیس سو سینتالیس میں حکومت برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ جون انیس سو اڑتالیس تک اختیارات اہل ہند کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے اور ملک تقسیم کر دیے جائے گا ان الیکشنوں کے فوری بات ہیں یہ غلط تاریخ نہیں میں نے دی فروری سنتالیس میں یہی کہا گیا تھا کہ جون اڑتالیس میں یہ کیا جائے گا اس وقت ہندو نے یہ سوچا کہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے جون اڑتالیس کو اگلے سال جلدی آ جائے گی اب انہوں نے پیر طرح بدلا اس وقت تک وہ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبوں کے اندر اپنا پروگیگنڈا زیادہ جاری رکھ رہے تھے جماعت اسلامی بھی انہی علاقوں کے اندر یہ حرام حرام حرام کرتی چلی جا رہی تھی ان چیزوں کے اندر ہندو نے اس وقت سوچا کہ اس سے تو ہمیں ناکامی ہوئی ہے دیکھیے اب کون سا زہر میں بجا ہوا آخری تیل اس پرت سے نکلا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم اقلیت کے صوبوں میں جا کے ان سے کہا جائے کہ ارے پاگلوں یہ اکثریت کے صوبوں والے تو آزاد مملکت اور یہ کچھ لے جائیں گے تمہیں اس میں کیا ملے گا جو تم ان کا ساتھ دے رہے اور اگر اقلیت کے صوبے جو تھے وہ اس وقت اس تاریخ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو ہمیں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی وہ ہندو اور انگریز دونوں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا متحدہ فیصلہ ہے اور اکثریت سے تو صوبے ہی نہیں چار پانچ تھے بلکہ یوں کہیے کہ یہ مغربی پاکستان بنگال اور آسام کا کچھ حصہ باقی تو سارے ہندوستان میں اقلیت کی صورت میں مسلمان بکھرے ہوئے تھے ان کی طرف سے اگر اس کی مخالفت اٹھاتی اور ان کو تو بروبر بلانا مظاہر بڑا آسان تھا یہی بات کے بھی سوچو تو صحیح اس تاریخ کا ساتھ دینے سے ہندو کی مخالفت ہے یہ تو اپنی مدد الگ بنا لیں گے تمہیں تو یہیں رہنا ہے ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے سوچو تو صحیح تمہارا حصر کیا ہوگا تم خامخا کے یہ مخالفت کیوں بول لیتے ہو ہندو نیف اقلیت کے صوبوں میں یہ کچھ کہنا شروع کیا اور پروپنڈے عام شروع کر دیے تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس جہاز عظیم میں میں کووڈ کہہ رہا ہوں مادودی صاحب نے کیا رول ادا کیا انہوں نے بھی اپنا گوریا بستر اقلیت کے صوبوں سے اٹھایا اور اقلیت کے صوبوں کے میں کیا پھیل گیا اپریل انیس سو سینتالیس میں یہ ان کی مہم انہوں نے में ٹانک اور پٹنہ میں اپنے اجتماعات لا کر کیے خیال یہی تھا کہ جون اڑتالیس تک یہ کہتے ہیں تو بہرحال ایک سال کا عرصہ ہمیں مل جائے گا اقلیت کے صوبوں کے اندر ہم ان کو مشتعل کر کے ان کے خلاف کھڑا کر دیں बार عزیزالمند میں بار بار کہہ رہا ہوں سوچئے تو صحیح ہے کہ یہ سازش تھی کہ اتنی گہری چنا چاہے اپریل انیس سو سینتالیس کے اواخر میں پانگ مدراس اور پٹنہ میں جماعت کے خصوصی اجلاس منعقد ہوئے اور ان، ان وہاں اس زہر کو بڑے وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے کام کے اجلاس میں ٹانگ کو پر...